اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ زمیں میں اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے